الحمد للہ الحمد للہ باد فوزم اللہ توفیقی بلّہ علیہ تو افر یمری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشا متصدیا من خشیت اللہ و تلک نمثال نزربها للناس لعلہم یتفکرون صدقت یا جو صرف محبت سے پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ دینا محمد دینا محمد وبارک وسلم اللہ صلی علی سیدنا محمد دینا محمد وبارک وسلم اللہ صلی علی سیدنا محمد دینا محمد مبارک وسلم تو حدیث کے طلبہ بھی ہیں یہاں دور حدیث کے وہ ذرا درخت آگے آ جائے دور حدیث کے طلبہ آگے بیٹھے ہیں جی ٹھیک انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس چاہیے کہ یاد اللہ میں لگا رہے انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی وقفہ اپنی مرضی سے گزارے ہیں انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے اگر جوان آدمی چراغے شام ہے تو پورا آدمی چراغے صبح ہے کسی بھی وقت اس دنیا سے اکسط ہو جائے گا انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے ایک اپنے علم اپنے تجربے اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ زندگی دکھوں والی تکلیفوں والی ٹینشن والی ڈپریشن والی پریشانی والی زندگی ہے اور ایک زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ زندگی سکھ والی سکون والی اطمینان والی اور مزے والی زندگی ہے اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم نے انتخاب کرنے کہ ہم سکون والی والی اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اللہ کی طرف آنا پڑے گا اور اللہ کی منشا اور مرضی ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے قرآن کے اندر سے قرآن میں اللہ کی مرضی اور منشا لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کے اندر ڈفنا پڑے گا اور قرآن کو ایسے سمجھیں کہ جیسے یہ پیغام اور میسج آپ کی طرف آیا اس بھی کہتا ہے کہ جتنی پابندی سے ہم لوگوں کے میسج اپنے موبائل پہ پڑھتے ہیں اگر اتنی پابندی سے اللہ کا میسج قرآن پڑھ لیں تو ہم ولی اللہ بن جائیں شہروں میں صبح صبح لوگ اخبار پڑھتے ہیں جتنی پابندی سے ہم اخبار پڑھتے ہیں ہائے کاش اتنی پابندی سے اگر اللہ کا قرآن پڑھ لیں تو ہم اللہ کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات جوڑ دیں جو قوم قرآن کو اخبار جتنا ٹائم نہیں دیتی اس کو ہدایت کاملہ مل جائے گی ایک ہوتا ہے قرآن کی طرف پیٹھ کرنا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں بہت بھی ہے لیکن نہ قرآن کو سیکھیں نہ سمجھیں نہ اس کو اس پر عمل کریں نہ اس کو آگے پہنچائیں آخری بندے تک تو یہ بھی قرآن کی توہین ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو یوں سمجھیں کہ اللہ میرے سے مخاطب ہے عموماً ہم نے دیکھا ہے لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ یہ عید یہودیوں کے لیے یہ عیسائیوں کے لیے یہ منافقوں کے لیے یہ ظالموں کے لیے تو بھائی سارا قرآن کافروں یہودیوں عیسائیوں منافقوں کے لیے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ اللہ آپ سے مخاطب ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ میرے سے مخاطب ہے تو پھر آپ کو آپ کو عمل کی توفیق ملے گی اگر یہ سمجھا کہ اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے تو بات بنے گی نہیں تو اس لیے ایسے اس انداز سے کبھی قرآن کو پڑھ کے دیکھیں کہ یہ اللہ میرے سے مخاطب ہے مجھے کہہ رہا ہے پھر آپ کو قرآن حکیم کے اندر سے عجیب و غریب و علوم و معرف ملیں گے ع و... یہ عجیب و غریب علوم و معرف کی کتاب ہے جنوں جیسی سخت مخلوق نے اس کو سنا تھا تو کیا کہا تھا بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے عجیب و غریب تو واقعی اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ میرے سم... بھائی میری طرف دیکھو ادھر میری طرف دیکھو آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ میری طرف دیکھو دیواروں کو نہ دیکھو ساری زندگی دیوار سے بیٹھو ان نفیز لہو کل قلب او الما وفوا شہید اللہ نے فرمایا قرآن اس کے لیے نصیحت ہے فکرا بے شک اس کے لیے ضرور نصیحت ہے لمن کان جس کے سینے میں دل ہو ہر بندے کے سینے میں دل ہے اللہ اس کو دل نہیں سمجھتے دل وہ ہے اہل دل اس کو دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو خدا کے لیے, جو اللہ کے لیے کی محبت میں تڑپ رہا ہو وہ دل ہے جو اللہ کی محبت میں تڑپ نہ رہا ہو وہ سل ہے پتھر ہے لو بکو کل ہارت وسبا پھر دل پتھر بن جاتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ لوہا بن جاتے ہیں تو بھائی آپ توجہ سے بات کو سنو اس سے آپ کا دل دماغ صاف ہوگا اور آپ کو ایک احساس اور شعور پیدا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کرتا پھر رہا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو مجھے تو یہی احساس ہوتا ہے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم آگے سے کچھ اور کر رہے ہیں تو فرمایا اس کو غور و فکر سے توجہ سے سنوز علی گل فکر علیمن کان اللہ کلبن جس کے سینے میں دل ہو اس کے لیے قرآن ہدایت ہے تو دل کو بنائیں گے پھر آپ کو قرآن کی آیات سے عجیب و غریب معرف ملیں گے اگر دل بنا ہوا نہیں ہوگا اس پہ اللہ کی محبت و معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک باد نہیں بنے گی اس لیے اللہ نے مومن کی نشانی کیا بتائی وزین امن و ارشد اللہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی شدید ترین محبت ہو تفضیل کا سگر ہے سپرلیٹیو ڈگری کی محبت ہوگی تو پھر آپ کو ایمان کا بجائے گا ورنہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی برباد ہوتی ہے تو یہ سوچو کہ اللہ میرے سے مخاطب ہے یا اللہ سین آمنوا من اے ایمان والو ایمان لاؤ کیا مطلب ہے اے ایمان والو یقین کامل پیدا کرو اے ایمان والو تقوی پیدا کرو اے ایمان والو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن دو اللہ تعالی مومنوں سے کتاب ہے ایمان والوں سے خطاب ہے تو ہم سنتے ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ حضرت رو رو کے یہاں ہلکی ہلکی لائنیں پڑ گئی تھی اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے یہ آیت پکی کافروں کے لیے ہے کہ قیامت والے اللہ کافروں سے کہے گا کہ تم نے دنیا میں مزے کر لیے اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا اب اب تم تو یہ بات کو فی حیات دنیا وسطمتا تم لیکن حضرت اس آیت کو پڑھ کے روتے تھے کہ یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں اتنا مال و دولت ہمیں مل رہا ہے کہیں دنیا ہی میں تو ہمیں اللہ نے ہمارا حصہ نہیں دے دیا اس استعد کو پڑھ کے روتے تھے روتے تھے تو ہم بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں ہمیں کچھ ہوتا ہی نہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمیں کوئی خطاب کر رہے ہیں ایسے سوچو کہ اللہ ہمیں خطاب کر رہے ہیں جو مومن کی نشانی ہوتی ہے وہ دین کا کام کرتا بھی ہے اور اس سے زیادہ ڈرتا ہے جو بندہ دین کا کام کرے اور ڈرے نہ تو وہ کبھی نہ کبھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یہ لکھ لو یہ بات اس لیے رضو عمر رضی اللہ تعالی نے زبردست حکومت کی ہے لیکن حضرت ڈرتے تھے ایک صحابی تھے حضرت زیفہ بن یمان اللہ وہ حضور کے رازدار رسول سمجھے جاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کے نام بتا دیے تھے اور سمایا تھا آگے بتانے کسی کو نہیں کیونکہ فساد پھیلے گا پھر ایک دوسرے سے پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے تو حضرت عمر نے ایک دفعہ حضر حضر عزیفہ بن یمان کو بلایا اور یہ کہا کہ میں تم سے منافقوں کے نام نہیں پوچھتا کیونکہ یہ حضور کا راز ہے آپ کے پاس بس اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں نہیں ہے سمجھ آ رہی آپ کو اردو سمجھ آ رہی کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ کہیں میرا نام تو ان منافقوں میں شامل نہیں ہے ہمارے حضرت سے سناتے ہیں کہ پہلے لوگ جن کا ایمان اور پہاڑ کی طرح مضبوط تھا وہ ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی منافق ہو کے مریں گے آج ہمارا ایمان ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح اور ہم ایسے بے فکر ہو کے سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کل میں پھر موت آئے گی یقین کریں اس وقت اگر حالات کو دیکھیں نا تو فتنے ہی فتنے ہر طرف یہ جی قرب قیامت کا زبان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تصفی کے دانے ٹوٹے تو وہ گرتے ہیں اس طرح فتنے گر رہے ہیں کہ اس وقت ایمان بچانا ہی مشکل ہو رہا ہے یہ جی سچے واقعات میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں لگاتار اس کی کس سے ہم لائی بڑا ان میں آنکھوں والوں کے یہ عشرت ہے ایک ڈاکٹر نور احمد نور ہے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے موت کے چشم چشمدید واقعات پھر ان کی کپڑوں کھڑتے قتل کیا ہے تو قتل حکومت معلوم کرتی ہے کہ یہ بندہ قتل ہو گیا تھا تو اس کو کس نے قتل کیا وہ اس کی انگلیوں کے نشان لیتے ہیں پھر اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ کس نے قتل کیا یہ ایک نئی چیز نکلی اب ہزاروں سینکڑوں واقعات ایسے کہ وہ جو مرے ہوئے کو نکال کے اس کی انگلیوں کے نشان دیتی ہے حکومت اور پھر جو ہے اس کو دیکھتی ہے تو ایسے کتنے واقعات انہوں نے لکھے بہت کے چشمدید واقعات میں کہ آنکھوں دیکھے واقعات میں لکھے ہیں کہ جب اس کو کھولا تو کسی کی زبان پوری جسم کے گرد نپٹی ہوئی ایک بہت بڑا قوال تھا نصرت فتح علی خان اس کو فیصلہ بعد میں دفن کیا اور دفن کر دیا اور پھر اس کے عاشقوں نے کہا ہم اس کو نکال کے منارے پاکستان لاہور میں دفن کریں گے جب اس کی قبر کو کھولا تو زبان اس کے گرد لٹی ہوئی تھی کیونکہ اس نے زبان کے ذریعے شرک اور بدت کو پھیلایا زبان کے ذریعے کفریا باتیں کی تو اس کو سجا بھی ویسی ملی انہوں نے موت کے چشم دید واقعات میں ایسا سے واقعات لکھے کہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ واقعی اس دور میں تو انہوں نے یہ بات خواست سور پر لکھی کہ میں 10 سال نسٹل میڈیکل کالج میں رہوں اور 10 سال میں ہزاروں مریض آئے ان میں سے 100 بندے فوت ہو گئے ان 100 کے سو بندوں کو مرتے ہوئے میں نے کلمہ تلقیل کیا تو اونچی آواز سے ان کے سامنے کلمہ پڑا تو انہوں نے کہا میں لکھتا رہا اس نے کلمہ پڑا اس نے نہیں, اس نے, کلمہ اس, نے نہیں اس, نے کلمہ اس نے نہیں پڑا دس سال بعد میں نے کاغذ میں کلمہ پڑھا ستانوے بندوں بغیر کلمہ کے مر گئے موت کے وقت کلمہ ہی نصیب نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہم سوتے جا کلمہ نہیں پڑھ گندے سے سو رہے ہیں پنکھا چل رہے اتنی سہولت میں ہم سوتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے تو پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیں گے آسانی میں کلمہ نہیں پڑھتے تو کیا مشکل میں مصیبت میں کلمہ پڑھ لیں گے تو آج یعنی ستانوے فیصد لوگوں کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا یہ مسلمانوں کا حال ہے تو بھائی یہ سب فکر کی ضرورت ہے یہ چیز تب نصیب ہوگی جب ہم آج کے قرآن بنیں گے آشق قرآن بننے سے پھر بندے کو وہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی ہیں اس لیے آج نیت کریں ارادہ کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت کا تعلق رکھیں گے جب جنونی محبت قرآن کے ساتھ ہوگی تو پھر آپ کے لیے درس قرآن دینا بھی آسان اور اس کو ناظرہ پڑھانا ترجم تفصیل سے پڑھانا اور اس کو دور دور تک پہنچانا ضروری ہے کریں. اس خصوصاً جی یونیورسٹیوں میں, میں جاتا ہوں مختلف مدرسوں میں جاتا ہوں اس جی یونیورسٹیوں میں تفریح پڑھائیں اور ہمارے جی یونیورسٹی خالی ہو گئی ہیں کوئی اللہ کا بندہ ان کو قرآن کا ترجمہ تفہیر پڑھانے کے لیے نہیں جاتا کیوں آج کل بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکیاں لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں یقین کریں ان کا ایمان کا ہی بیڑا گرک ہو جاتا ہے اب ایک آج... مسجد میں کوئی عالم میں فرضی مثال دے رہا ہوں مسجد میں کوئی عالم درسے قرآن دے رہا ہے قرآن پڑھا رہا ہے کوئی سائنس نہیں پڑھا رہا اگر ایک لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہو ایک لڑکا بیٹھا ہو کوئی مزہ آئے گا پڑھنے پڑھانے کا مسجد میں اللہ کے گھر میں تو کوئی گنا بھی نہیں ہو سکتا کوئی غلط کام بھی نہیں ہو سکتا پھر یہاں بیٹھ کے بھی آپ یہ حرکت نہیں کر سکتے تو سوچو جن کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑکا لڑکے اکٹھے پڑھ گئے تو ان کا ایمان بچ جائے گا اور بعض ایسی یونیورسٹیاں ہیں جس میں عورتوں مردوں کو لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں بھوجپوری یونیورسٹیوں میں ایسے مسلمان بچے اب ان کا ایمان اندر سے نکل جاتا ہے اور ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے بھی ہم عالم بن گئے اب ہمیں کیا کرنے ہیں درس قرآن دینے کا روک شوق نہیں ہے جس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے ایک دفعہ میں لاڈکانہ شہر میں گیا تو وہاں ڈاکٹر فالد سومرو محمد اللہ وہاں تھے تو ان کے مدرسے میں میں نے درس قرآن دیا اور پھر اس کے بعد اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ جو ہے یہاں راول پنڈی سے ایک پروفیسر آیا تھا کمپنی باغ لاڑکانوں میں تو ہزاروں کا مجمع ہوا جماعت اسلامی کا وہاں جلسہ تھا تو ایک پروفیسر نے پورا باغ لوگوں سے بھر گیا تھا درس قرآن دیا تو میں نے اس مولانا کو کہا ایک پروفیسر درس قرآن دے سکتا ہے اور ہزاروں لوگ ان کو سننے آ سکتے ہیں تو آپ نے آٹھ سال مدرسے کی روٹیاں کھائی ہیں کھایا ہے تو آپ کیا نہیں قرآن دیتے ہیں؟ قرآن کا درس درس دیتے کا سننے کے لیے لوگ دور دور سے کیوں نہیں آتے کیا جی میں نے تو تیاری نہیں کی تو میں نے کہا آٹھ سال میں تیاری نہیں ہوئی آٹھ سال قرآن حدیث پڑھتے رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں درس دے سکتے ہیں سوچنا چاہیے طلبہ کو خصوصاً دورہ حدیث کے طلبہ آتا خسوس کے طلبہ چھٹ سال قرآن حدیث پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑ درس قرآن نہیں دینا آتا ہوں. جب آپ نہیں دیں گے جو اصلی بندے آئے نہیں آئیں گے تو پھر نقلی بندے آئیں گے تو درس قرآن ہر طالب علم کو دینا آنا چاہیے حضرتانوی جب آلم بن رہے تھے عالم بنتے بنتے انہوں نے واہ دیوبند کی ایک مسجد میں پورا قرآن تجب تفسیر سے لوگوں کو سنا دیا تھا اس لیے کہ ہمیں خود ذوق شوق نہیں ہے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا فہم افلا یا تدبر اونل عام آلہ کنو پہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے کیونکہ ہم خود ہمیں ذوق نہیں ہے قرآن کا خود سمجھتے نہیں ہیں خود غور و فکر نہیں کرتے خود جو ہے قرآن کی آیات کا ورد نہیں کرتے خود ہم نے قرآن کو گلے تک رکھا ہے دل کے اندر نہیں ڈالتے جس کی وجہ سے ہمیں درس قرآن کا ذوق نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ دورے حدیث کرتے کرتے پھر درس قرآن دینا بھی سیکھیں اگر تفریز کی جگہ نہیں ملی امامت کی جگہ نہیں ملی خطابت کی جگہ نہیں ملی تو پھر کیا کرو گے خالی رہو گے اگر کچھ نہ کچھ تو کر لے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کی نوکری کر لو میں مختلف جگہ پڑھاتا رہوں دنیا و ہی علوم تو ہم تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا کی نوکری چھڑا کے اپنی نوکری عطا فرما دے تو قرآن کی خدمت ایسا ہے جیسے کہ آپ ایسا ہے کہ جیسے آپ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں بجلی چلیے تھوڑا سا قریب قریب آ گئے تو جو قرآن کا درسے قرآن دیتا ہے قرآن کی خدمت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی خدمت میں انت اللہ و اے اگر تم اللہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا ایک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے یاد رکھیں یہ تجربے کی بات ہے جو ماں باپ کی صحیح اخلاص سے خدمت کرے گا اللہ اس کے رزق میں بڑی برکت ڈال دے گا یہ تجربہ ہے اسی طرح جو اپنے استاد اور شیخ کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے علم کے فیض کو دور دور تک پھیلا دے گا اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرے گا تو اس کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیارت ہوتی ہے علامہ انور شاہ سب کشمیری فرماتے تھے کہ حدیث کی خدمت کی وجہ سے مجھے ہر ہفتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی حضرت مفتی محمود رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ حدیث پڑھاتے رہے آپ کو کبھی حدیث والے کی زیارت ہوئی تو کہا وہ محدث ہی کیا جو حدیث پڑھائے اور اس کو حدیث والے نبی کی زیارت نہ ہو تو جو حدیث کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس کو نبی کی زیارت عطا فرما دیتے ہیں سوچیں جو قرآن کی خدمت کرے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو جو قرآن کی خدمت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی خدمت کر رہا ہے جو قرآن کی خدمت اخلاص سے کرتا ہے یہ لکھنے اللہ اس کو کاریں بھی دیتا ہے بہاریں بھی دیتا ہے روٹی بھی دیتا ہے بوٹی بھی دیتا ہے لیکن ہم خدمت نہیں کرتے کوئی کسی سیٹ کا امیر آدمی کا ملازم ہو جو اس کو تنخواہ ملے گی جو کوئی کسی حکومت کا ملازم ہو جائے اس کو تنخواہ ملے گی جو اللہ کا خدمت کرنے لگ جائے اللہ کے قرآن کی خدمت کرنے لگ جائے کیا وہ بھوکا مر جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ہمارے حضرت مولانا پیز الفقار احمد نے جامعہ فریدیہ اسلام آباد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ جو حافظ با عمل ہو عالم با ہو کبھی بھوک سے ایڑیا رگڑ رگڑ کے نہیں مرتا میں نے دیکھا فرمایا باہر کے ملک میں پی ایچ ڈی انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے لیکن وہ اس سال میں مر گیا کہ بھوک سے ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر گیا تو فرمایا اللہ کے قرآن کی خدمت کرنے سے اللہ رزق بھی عطا فرماتے ہیں یہ موٹی سی بات ہے کہ آپ حکومت کی ملازم کریں کسی امیر آدمی کی ملازمت کریں تو آپ کو تنخواہ ملے گی اور اللہ کی ملازمت کریں اللہ کے قرآن کی خدمت کریں تو آپ کو اللہ پھوکا مار دے گا دو روٹی بھی نہیں دے گا اللہ آپ کو وہ وہ کچھ دے گا اتنی مرغیاں کھلائے گا کہ آپ بس بس کریں گے آگے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اخلاص سے قرآن کی خدمت کریں اور اللہ تعالی آپ کو دو روٹیاں بھی نہیں دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ وہ کچھ دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن شرط ہے اللہ دین الخالص خبردار اللہ خالص دین قبول کرتا ہے جب خالص دین خالص آپ اللہ کے قرآن کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا میرا ہی زور لگواؤ سارا خدا کے بندے تھوڑا دور کرئے کسی نے بہت اچھی بات کی ہے ہے تو مزے کی بات سنا دو سنا دو کا خطیب دیوبندیاں کا ہو اسپیکر بریلویوں کا پھر مزہ آ جاتے تو ان کے سپیکر اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ سانس کی آواز بھی وہ کھینچتے ہیں اور ہمارے سپیکر اللہ کی پناہ ہے پورے بندے کا زور لگا لیتے ہیں پھر بھی نہیں بولتے تو وہی سپیکر اگر خطیب اچھا بلاتے ہو تو سپیکر بھی اچھا لو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے حضور نے فرمایا جوتے کا تسبہ بھی ٹوٹو وہ بھی کیسے مانگو اللہ اللہ تو ایک سپیکر بھی اللہ سے مانگ لو تو اللہ کے پاس کوئی کمی ہے کیونکہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ادھر ہی نچوڑ لیں ادھر ہی سب کچھ دے کے جائیں تو جو دوسرے بیان کرنے ہیں وہ کون کرے گا تو بہرحال میں یہ ارض کر رہا تھا کہ آپ خادم میں قرآن بنے قرآن کی خدمت کریں جب قرآن کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کاریں بھی دے گا بہاریں بھی دے گا روٹی بھی دے گا بوٹی بھی دے گا اتنا کچھ دے گا کہ آپ آگے سے بس بس کریں گے کہ یا اللہ تو نے اتنا کچھ مجھے دے دیا اور ایک اور نقطہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان شکر تم شدید اگر تم کسی چیز کا شکر کرو گے کسی نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ اور عطا فرما دے گا اور اگر نشکری کرو گے تو پہلا بھی چھین لے گا عذاب دے گا تمہیں تو اس لیے قرآن عظیم الشان یہ کتاب اللہ نے ہمارے پاس بھیجی ہے تو اس کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے تو آج پکا ارادہ اور نیت کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ ساری زندگی درس قرآن دیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں دے سکتا یہ سوچیں گے کہ میں, میں نہیں دے سکتا تو آپ نہیں دے سکیں گے یہ سوچیں کہ اللہ میرے سے دلوا سکتا ہے اللہ اپنے فضل سے میرے سے درس قرآن دلوا دے انشاءاللہ. ہم اپنے مدرسے میں درس قرآن دینا دعوت دینا سکھاتے ہیں تو جو کہتے ہے جی میں نہیں دے سکتا تو میں اس کو کہتا ہوں آپ واقعی نہیں دے سکتے ہیں آپ تو نہیں دے سکتے اللہ دلوا سکتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا جی اللہ تو دلوا سکتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو اور اس کے لیے یہ ایت کا حصہ پڑے وہ کہ یا اللہ میں نے اپنا جسم جان ایمان ہر چیز تیرے سپرد کر دی بے شک تو دیکھ رہے کون کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ شعر پڑھ لیں میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالی اللہ نہ علم آپ کو اللہ علم لدنیہ فرمائے گا اور آپ کے منہ سے وہ وہ باتیں کہلوائے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. اس لیے ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے فائدے اور لوگوں کے فائدے کی بات ہے وہ میرے منہ سے نکلوا دے تو پھر اللہ ایسی باتیں منہ سے نکلوا دیتا ہے جو ہمیں بھی فائدہ دیتی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہیں ہمارے حضرت مول پیز غلفقار احمد فرماتے ہیں کہ جب جو عقل مند سمجھدار بندہ ہوتا ہے تو وہ صبح اٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ غلام حاضر ہے آج جو جو چاہے اچھے کام میرے سے لے لے میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور جو بے وقف ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے تو کہتے آج میں یہ کام کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا کر کچھ بھی نہیں سکتا تو اپنے آپ کو سو صد اللہ کے دے اللہ کہ میں اپنا ہر حال معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں جب سو فیصد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو سو فیصد اللہ کی مدد آئے گی اگر تھوڑا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے تو تھوڑی اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے بڑے کام لے گا اگر آپ سو فیصد اپنے آپ کو ہر معاملے کو اللہ کی سپرد کر دیں کن فیا اللہ کن کہیں گے کام ہو جائے گا تو اس لیے دین کی خدمت کرنی ہے قرآن کی خدمت کرنی ہے اس کے لیے اللہ سے خصوصی رابطہ چاہیے اللہ سے خصوصی تعلقات چاہیے ایک آدمی میرے سے پوچھتا اللہ سے خصوصی تعلقات بنانے کس وقت بنیں گے میں نے کہا خصوصی وقت میں خصوصی تعلقات بنیں گے اس نے کہا خصوصی وقت کون سا ہوتا ہے میں نے کہا تہجت کا ٹائم کسی بھی وقت آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے اللہ کو سب سے پیارا قرآن کون سا ہے فجر قرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہور اور صبح کا قرآن اور صبح کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں اور استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو صبح کے وقت حجت کے وقت کا استغفار سب سے اچھا لگتا ہے کیا فرمایا مستقبری بل کہ شہر کے وقت جو استفار کرو گے وہ قبول ہو جائے گا یقین کریں ایک راز کی بات بتاتا ہوں آپ دوپہر کو یا کسی وقت رو کے بھی دعا کریں تو وہ اثر نہیں ہوگا جو تہجد کے وقت آپ رونے والی شکل بنا کے دعا کریں تو اللہ قبول کر لے گا رونے جیسا منہ ہی تب کو فتبا کو اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لو اس لیے فرمایا کسی شاعر نے رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر ہے آنسو خفا اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے تو رونے جیسی شکل بنا لو تو کے وقت اٹھ کے بارہ نفل یا چھ نفل طلبہ پڑھنے انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائے ساڑھے چار بجے اٹھ جائے آدھا گھنٹہ آپ اللہ کے حضور لگا لیں رو دھو لیں تو اللہ سے خصوصی تعلقات بناؤ گے دیکھنا سارا دن اللہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا آپ کا حافظہ بھی تیز کر دے گا اور آپ کو اسباق بھی جلدی یاد ہو جائیں گے جو بہترین ٹائم ہے اس وقت تو آپ سوئے رہے کری میری پڑھائی کا حرض ہوتا کوئی پڑھائی کا حرض نہیں ہوتا آدھے گھنٹے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سستی ہے غفلت ہے ہمارے تفسیر کے استاد نے ایک عجیب بات فرمائی فرمایا دیکھیں ان ناشت اللیل ہے یشد وقتم و اقو مو کیلا بے شک رات کا اٹھنا خواہشات اور نفس کو مٹاتا ہے اور بات بھی پر تاثیر نکلتی ہے لیکن اپ نے قوم کے امام بننا ہے قوم کے بڑے علماء کی کیا عزت ہے شان ہے لیکن جب آپ کچھ بنیں گے نہیں تو لوگ کیسے آپ کی عزت کریں گے ایک دفعہ جھنگ میں ایک واقعہ ہوا ہمارے حضرت کا شہر جھنگ ہے تو حضرت نے پندرہ روزہ کورس کروایا کالج یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو کہ دین سیکھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے ان کو تعارف کروایا بعد میں بڑا علماء کا مجمع تھا تو ایک عالم نے کہا حضرت یہ کالجوں یونی... کالجوں یونیورسٹیوں والے لوگ علماء کی عزت اور ادب نہیں کرتے حضرت نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی تو حضرت نے فرمایا تو مفتی تقی اسمانی بنو کہ حضرت نے ایک اردو میں تفسیر لکھی ایک ہے ایک انگریزی میں تفسیر لکھی ہے فرمایا تم مفتی تقی عثماني بنو مولانا یوسف لدھانوی بنو پھر میں نے دل میں سوچا پیر ذوالفقار بنو دیکھو حضرت نے فرمایا یہی کالجوں یونیورسٹیوں والے تمہارے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے فرمایا جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپ بہترین درس سکتے بہترین لوگوں کو متاثر ہی نہیں کر سکتے آپ تو پھر وہ کیسے آپ کی عزت کریں جب آپ متاثر نہیں کر سکتے کسی کو تو وہ کیسے آپ کی بات سنیں گے مانیں گے اتنی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ متاثر ہو لوگوں کو متاثر کر سکے تو اس کے لیے ہمارے حضر نے علماء کو بہت تربیت کیا فرم اپنی شکل و صورت بھی ایسی بناؤ کہ لوگ ایک دفعہ آپ کو دیکھیں تو ان کے اوپر اثر ہو آپ کا انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن, امپریشن پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے سب سے پہلے لوگ اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں آپ کے بیان تو بعد میں سنیں گے پہلے آپ کی شخصیت دیکھیں گے. کہ سر سنت کے مطابق پگڑی سے سجا ہوا ہو ہے جی لباس کھلا ہو سفید لباس ہو آپ کی چال سنت کے مطابق ہو آپ ہے ہاں جی مسکرا سلام کریں تو مسکرا کے سلام کریں آپ پورے جسم کے اوپر سنت اپلائی کر لیں گے ہر سنت بذات خود دعوت ہے بلکہ سنت سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہو سکتی جب آپ سنت پہ عمل کریں گے تو لوگ آپ کے آگے پیچھے پھریں گے پھر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ شخصیت سنت والی بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اثر دبدبا لوگوں پہ ڈالے گا حضرت ایک دفعہ امریکہ گئے وہاں بہت بڑی مسجد میں درس قرآن دیا اور پھر باہر نکل کے کھڑے تھے کہ گاڑی لینے گیا تھا کوئی آدمی تو ایک امریکی گاڑی چلاتا اس نے اچانک دیکھا کہ ہاتھ میں ہے پگڑی ہے یہ تو بڑی اٹریکٹو دلکش دل کو کھینچنے والی شخصیت ہے تو وہ دوسرے والے ساتھ والے سے پوچھتا کہ ہو تو اس نے سمجھانے کے لیے کہا پریکٹیکل مسلم اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو یہ اسلام کا نمونہ کھڑا ہے تو اس نے کہا کہ اس کی شخصیت نے مجھے اتنا متاثر کی ہے اس کے اندر اتنی کشش ہے میرا دل چاہتا ہے جو اس کا مذہب ہے وہی وہ میرا مذہب ہو جائے اس کو, کو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو ایسا بنو نا ایسا بنو گے تو جدھر جاؤ گے تو آپ کو تبلیغ بھی نہیں کرنی پڑے گی صحابہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے وہ لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ تو لوگ ان کی شخصیت کو دیکھتے کلمہ پڑھ لیتے تھے اللہ اکبر کبیرا ایک دفعہ حضرت ہمیں سمجھا رہے تھے سنت لباس پہنو اس میں بڑی کشش ہے برکت ہے کیونکہ آج کے سال کی تو کہتے ہیں جی محبت اور حضرت آپ سے بہت ہے لیکن آپ کی بات نہیں مان سکتے مفتی رشی صاحب تھے نا اسلام اخبار والے تو ایک شاگرد ان کے پاس آیا حضرت نے کہا بھائی سال بعد آئے ہو ملنے نہیں آئے کہا حضرت بڑا مصروف ہو گیا ہوں محبت ویسے آپ سے بہت ہے لیکن ملنے کی فرصت نہیں تو حضرت تو بڑی سیدھی باتیں کرتے تھے تو فرمایا بیوی سے روز ملتے ہو کہا جی روز ملتا ہوں کہا بس بیوی جتنی محبت میرے سے کر لو تو روز ملنے کے لیے ٹائم نکل آئے گا روز ملنے کے لیے ٹائم نکل آئے گا فرمایا جھوٹ بول رہے ہو محبت نہیں ہے آپ کو میرے سے اگر محبت ہوتی تو کم از کم ہفتے میں تو ایک دفعہ ملنے آ جاتے نا حضرت بڑی بڑے جرت والے، مرد مومن تھے کسی سے چندہ نہیں مانگتے تھے کسی نے فون کیا امیر لوگ بھی تھے کراچی میں کہ حضرت ہم نے زکات نکالی ہے کسی بندے کو بھیجے کہ وہ آ کے لے جائیں تو حضرت نے فون پہ ہی کہا تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی بندے بند کے آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی بندے بن کے آ اور دے جو ادھر میرے مدرسے میں ہم لینے کے لیے بندہ نہیں بھیجیں گے کیسے عجیب لوگ تھے اور پھر اللہ ان کی مدد بھی کرتا تھا ایسے شان والے لوگ تھے کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہزم کر لیا تھا دل دماغ تک پہنچا دیا تھا تو بہرحال میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے حضرت فرمایا سنت والا لباس پہنو سنت والی شخصیت بناؤ دیکھو پھر لوگوں کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے فرازہ نے ہمیں ترغیب دینے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا کہ میں فرانس جا رہا تھا طیارے میں بیٹھا تھا تو پورے پانچ سو کے قریب لوگ بیٹھے تھے سارے پینٹ کوٹ میں بیٹھے تھے داڑھی صاف پینٹ کوٹ تو کہا میں وہاں سے بچنے کے لیے کتاب پڑھتا ہوں یہ کتاب بڑی زبردست چیز یہاں عورتیں ہوں وہاں ایئر ہوسٹرس بہت کچھ ہوتا ہے کچرا تو حضرت بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں تو حضرت کے ساتھ ہی دوسری سیٹ پہ جو دوسری دو ایسے لائنیں ہوتی ہیں ہوائی جہاز میں تو ایک انگریز اور اس کی میم حضرت کیسے دیکھ رہے ہیں کنکھیوں سے ایسے دیکھ رہے ہیں بار بار کہ جب انہوں نے بیس پچیس دفعہ دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا واٹ پرابلم آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کیوں مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں حسن وہ ہے جس کا سوکنوں کو بھی اعتراف ہو دوسری بیوی بھی کہتے کہ تو خوبصورت ہے اس کو سوکن کہتے ہیں نا کہ حقیقت تو وہ ہے جس کو دشمن بھی مان جائیں کہا اس انگریز سے نہ جان نہ پہچان لیکن سنت نے اس پر اتنا اثر کیا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا وی آر آرٹیفیشل بٹ یو آر اوریجنل کہ ہم سارے نکلی لگ رہے ہیں آپ اصلی لگ رہے ہیں کہ اس لباس میں آپ اصلی لگ رہے ہیں ہم سب نقلی لگ رہے ہیں تو واقعی دشمن نے گوائی دے دی اور دشمن کی گوائی سے بڑی کوئی گوائی ہو سکتی ہے تو بھائی سنت بزاتے خود دعوت ہے جسم کے جس جس حصے پہ سنت کو اپنالو لوگے وہی حصہ خوبصورت اور خوبصیرت ہو جائے گا میرے حضرت نے بہت سے خطوط مجھے لکھے ہیں مکتوبات فقیر کے نام سے وہ چھپے ہیں تو اس میں ایک خط میں حضرت نے مجھے لکھا کہ جیسے عورتیں شادی کے موقع پہ سمجھتی ہیں کہ جسم کے جس حصے پہ ہم سونا پہن لیں گی وہ خاون کی نظر میں دلکش ہو جائے گا خوبصورت لگے گا اس لیے ناک میں وہ پہنتی ہیں اور کانوں میں بالیاں ادھر گلو بند گلے کا بند بھی وہ بن جاتا ہے اور چوڑیاں پہنتی ہیں کہ خوبصورت لگیں گی اور بالکل اسی طرح جو مسلمان ہے جی سر پہ پگڑی والی سنت سجا لیتا ہے اور جو ہے جسم کے دوسرے حصوں پر سنت کے اعمال سجا لیتا ہے ان سنت کے اعمال کی وجہ سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیارا نظر آتا ہے کیونکہ انہوں نے میرے محبوب کی شکل بنائی ہے یہ شکل و صورت بنا لینا صحیح سنت کے مطابق یہ بھی بڑی سعادت ہے قیامت والے دن ہم ہاتھ جوڑ کے اللہ کے آگے کہیں گے یارب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت تو اس کو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں تو شکل و صورت ہی بنا لیں اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے مفسرین کرام نے لکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے زمانے میں وہ جو جادوگر مقابلہ کرنے آئے تو ان میں سے بڑے جادوگر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ وہ آپ جیسا لباس پہنے آپ جیسی جو ہے شکل بنائے تو کہا میں تو نبی ہوں میں نہیں کسی کی پیروی کرتا تو ان کے بڑے نے کہا اچھا وہ تو نہیں مانتے تو تم ایسا کرو ان جیسا شکل بناؤ تو انہوں نے ظاہر بنایا اللہ کو ترس آ گیا اور اللہ نے ان کا باطن نبی کا کلمہ نصیف فرما دی تو ظاہر بنانے سے بھی اللہ کو ترس آ جاتا ہے تو ہم چھوٹے سنتوں کے یہ چھوٹی ہے بھائی ہر سنت بڑی اہم سنت ہوتی ہے کیوں؟ جی کرامت دکھاؤ میں نے کہا سنت سب سے بڑی کرامت ہے جتنی آپ سنتوں پہ عمل کریں گے اتنے زیادہ آپ سام کرامت بن جائیں گے لیکن ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے اس کو بس کبھی کیا کبھی نہیں کیا اب یہ استقامت مشہق کی صوبہ سے نصیب ہوتی ہے ہم اپنے زمانے میں جب ہم دنیاوی علوم پڑھ رہے تھے پھر بعد میں ہم نے دینی علوم پڑھے تو کوئی کتاب لکھتے تھے پندرہ بیس صفحے لکھ کے بس ہو جاتی تھی لیکن جب شیخ کی صحبت اٹھائی ان والے ذکر اذکار کیے سنت پہ عمل کیا یقین کریں معزز طلبہ کرام کہ اب ہم چھ چھ سو صفحے کی کتاب لکھتے ہیں جو شروع کرتے ہیں اس وقت بس کرتے ہیں جب کتاب مکمل ہو جاتی ہے کیونکہ میں کی صحبت سے بندے کو استقامت نصیب ہوتی ہے ہمارے نفس کی مثال گھوڑے کی طرح ہے گھوڑا کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے لیکن اگر گھوڑے کو کسی کھونٹے سے باندھ دیا جائے تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں بھاگے گا تو جو بندہ کسی شہ کی سوبت اٹھا لیتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں زبردست قسم کی تبدیلیاں پیدا کر دیتا اس کو ایک مثال اور نمونہ بنا دیتا ہے یقین کریں تو اس لیے جہاں آپ علوم حاصل کر رہے ہیں اس لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی کسی نے کہا حضرت مدرسوں کے طلبہ اور طالبات علم حاصل کرتے ہیں علوم نبوت حاصل کرتے ہیں پھر بھی ان میں کچھ بے عملی رہ جاتی ہے کبھی وعدہ خلافی کر دی کبھی ہلکا پھلکا سا جھوٹ بول دیا کبھی کیا کبھی کیا کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے انسان تو حضرت یہ شخصیت کامل شخصیت کیوں نہیں بنتے تو حضرت نے بڑی عجیب سیر و نبی کتاب لکھی حضرت تھانوی کے اجل خلفہ میں سے ہیں فرمایا یہ مدرسوں میں قرآن حدیث پڑھ کے علوم نبوت حاصل کر لیتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے نور نبوت اس کے دل سے نہیں حاصل کرتے جس کی وجہ سے اعمال میں کمی رہ جاتی ہے کیا اگر فرمایا کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے یہ نور نبوت حاصل کریں اس کے سینے کا درد اور غم حاصل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو باعمل با عمل بنا دے گا ایسا روتے کہ جب بندہ ان نور نبوت کو حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک درد اور غم پیدا ہوتا ہے ایک فکر پیدا ہوتی ہے بہت سے لوگ سنت کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں اللہ کے قرآن کے حکم ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو بھائی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کرتے نہیں آپ دو کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیا آپ سنت کے ٹوٹنے پہ اللہ کا حکم ٹوٹنے پہ رو بھی نہیں سکتے کیا آپ دعا بھی نہیں کر سکتے اگر آپ روئیں گے یا دعا کریں گے کوئی آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی میں روز سکتے ہیں دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سینے کا غم عطا فرما دے حضور کے سینے کا درد عطا فرما دے غم عطا فرما دے اس لئے فرمایا علاما وراثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور وارث کو مروس کی ہر چیز میں سے حصہ ملتا ہے وہ جو نبی کا تہجت کا رونا ہے وہ آپ کو کہاں نصیب ہوا آپ کو تو وراثت میں سے حصہ نہیں ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے عاشق تھے حافظ تھے کیا آپ عاشق اور حافظ ہیں اس میں سے حصہ نہیں ملا آپ کو پی نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے ہیں حضور کی اس وراثت میں سے تو آپ کو حصہ نہیں ملا تو آپ کیسے ہیں کہہ سکتے ہیں العلماء وراثت والنبیاء تو جب یہ وراثت آپ حاصل کریں گے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا کچھ دے گا تو اس لیے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں نبی کا وارث ہوں اور نماز پڑھتے تھے ایسے کہ جیسے ہانڈی ابل رہی ہے ایسے آپ کا سینا غمزدہ ہوتا تھا کیا کبھی ہمارے سینے میں ایسا غم ہوا تو پھر کہاں وراثت میں سے حصہ ملا اس لیے کہ ہم نے تحجت میں اٹھ کے روئے نہیں اللہ کے آگے جب تک کہ تہجد میں اٹھ کے روئیں گے نہیں اس وقت تک بات بنے گی نہیں اسی لیے انہوں نے بڑی عجیب بات کہی اطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو یہ بڑے بڑے مشہ گزرے حضرت خواجہ فرید الدین اختار تزکرۃ الولیا لکھی انہوں نے مولانا روم مصنوی مولانا روم لکھی امام رازی سیر کبیر لکھی امام غزالی نے تو بہت سی کتابیں لکھی تو فرمایا اکتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی جب تک کہ آپ تہجد میں اٹھ کے روتے نہیں یا رونے والی شکل بنا کے اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب اللہ سے خصوصی تعلقات جوڑیں گے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے آگے روئیں گے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی دعا کو تو اللہ سے یہ انشاءاللہ خصوصی تعلقات بناؤ تاکہ اللہ کا دین کا کام کرنا ہے تو اللہ کی مرضی منشاہ کے مطابق کریں گے تو بات بنے گی نا اگر ہم اپنی من مرضی سے کرتے رہیں تو وہ بات نہیں بنے گی اللہ کا کام اللہ کی مرضی سے کریں گے تو وہ پھیلے گا اگر کہیں بھی آپ نے تھوڑی سی بھی گڑبڑ کر دی تو بات بنیں گی نہیں تو اس لیے محترم علم کرام اور طلباء عزیز آپ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ میرے استاد مولانا خلیل الرحمن انوری فیصلہ آباد میں ہوتے ہیں بڑی آجزی ہے ان کی طبیعت میں ایک دفعہ ہم نے طلبہ کا تقریری مقابلہ کروایا اس کے آخر پہ حضرت نے بیان کیا اور بڑی عجیب بات کہی فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لیتا ہے جب اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو جو جو استعداد جو جو صلاحیت اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ خود بخود اس کے اندر پیدا کر دیتے فرمایا قبول کروا لو پھر فرمایا ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور اللہ سے قبول کروایا ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم وطب علی ان کا انتواب رحیم اللہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ایسا قبول کیا ہے کہ پوری دنیا عمر اور حج کے لیے اور طواف کرنے کے لیے جا رہی ہے جو نہیں جا سکتا اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کب مجھے موقع ملے میں بھی طواف کروں جا کے قبولیت ہے تو واقعی جو بندہ اپنی آپ کو اللہ سے قبول کروا لیتے ہیں اپنی زندگی کو اپنے کام کو اپنی صلاحیتوں اپنے آپ کو قبول کروا لیتے ہیں اللہ اس کے اندر زبردست قسم کی کشش پیدا فرما دیتے ہیں لیکن جب اب آپ اپنے آپ کو قبول نہیں کرواتے تو پھر بات بنتی نہیں پھر کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں کچھ بنتا نہیں تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرواؤ تو آپ کی پڑھائی بھی تیز ہو جائے گی آپ کی دین کی دعوت بھی تیز ہو جائے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی مدد کریں گے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ایک آدمی طالب علم تھا ہمارے حضرت کے پاس آیا کہاں حضرت میں بیمار رہتا ہوں میرا برا حال ہے کبھی کوئی کام کرتا ہوں کبھی نہیں ہوتا میری عجیب حالت ہے تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی فرمایا گھوڑ دوڑوں کے گھوڑوں کو گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کو ریڈی میں نہیں جوڑتے جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے پھر اللہ اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے دنیا کے چکروں میں اس کو نہیں پا گھوڑ دوڑ کے گھوڑے بڑھو تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا عطا فرماتا ہے تو یقین کریں جب آپ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی فضل و کرم فرمائے گا وہ وہ کچھ دے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا تو اس لیے میں آخر پہ آپ لوگوں سے یہی التجا کروں گا کہ سارے طلبہ ہر دعا میں یہ دعا مانگیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم کہ یا اللہ مجھے قبول کر لے میرے عامال کو قبول کر لو کر لے جو میری نیتیں ہیں مستقبل میں کام کرنے کی یا اللہ ان کو قبول کر لے جب اللہ نے اپ کو قبول کر لیا تو دیکھیں اللہ اپ سے بڑے بڑے کام لے گا۔ اس کے لئے اگر نسبت نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ جیسے حدیث کی اجازت دیتے ہیں علماء کرام تو جس سے آپ کو حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق ملے گی حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق ملے گی خاص و طالبین پڑھے یا سیاستہ کی کوئی کتاب پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق مل جائے گی تو کسی اللہ والے سے کسی محدث سے جو حدیث پڑھاتا ہو بخاری شریف پڑھاتا ہو تو حدیث کی سند حاصل کر لیں اور وہ اپنی پوری ذمہ داری سے پورے درد سے آپ کو حدیث کی اجازت دے دے تو دیکھنا اللہ تعالیٰ سے حدیث کی سند کی اجازت لی ہے سب سے بڑی اعلی سند رحیم یاخا میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شریف اللہ بہت انچے بزرگ تھے سلسلہ قادریہ کے اور چالیس سال تک تقریباً انہوں نے بخاری شریف پڑھائی اور چالیس سال تک وہ در دورے تفسیر بھی کراتے رہے تو یہ آج پہلی دفعہ ان کو ملنے گیا رہیم یاخا میں تو حضرت کھڑے ہو کے ملے کہ آپ پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں اور پہلی بات انہوں نے یہ کہی رونے لگ گئے اور روتے ہوئے یہ بات کہی کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھ سے قرآن اور بخاری شریف نہ چھن لے تو میں نے کہا کہ جی حضرت کیا مطلب اس کا کہا میں چالیس سال سے تقریبا دور تفسیر اور بخاری شریف پڑھا رہا ہوں میں چاہتا ہوں مرتے دم تک قرآن کی تفسیر اور بخاری شریف پڑھاتا رہا ہوں اللہ یہ دعا فرما دے رو کے یہ دعا کر رہے پھر دوسری دفعہ میں ملنے گیا کافی سال بعد مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی تقریبا سترہ واسطوں سے حضور کی جو ہے اس حدیث کی سند ہے کیونکہ بیچ میں بعض محدثین ڈھائی ڈھائی سو سال کی عمر ہے ان کی تو اس لیے مختصر ترین سند ہے ان کے ساتھ تو ہم نے کہا پہلے سنا تھا ان کے فضائل بہت بڑے کہ یہ بڑے اونچے بزرگ ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک لاڑکانہ میں ایک عالم سے انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت کو ملنے گئے ہم ان کے شاگرد تھے اور حضرت کی پیشانی اور چہرے کو دیکھ کے مجھے پیار آیا میں نے حضرت کی پیشانی کا بوسہ لے لی تو حضرت کو خوشی بھی ہوئی کہ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا پھر انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میں نے اتنے سجدے کیے اتنا قرآن پڑھایا لوگوں کو تفسیر پڑھائی ہے حدیث پڑھائی ہے حتیٰ کی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے حضور نے کہا جس پیشانی نے بہت زیادہ سجدے کیے ہیں لاؤ وہ پیشانی میں بھی اس کا برسہ لیتا ہوں کہ پھر تو علماء ٹوٹ پڑے ایسا مقام عطا فرم پھر جب حضرت فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت آگے کیا بنا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیا اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں قرآن حدیث پڑھانے کا شوق تھا جاؤ یہ فرشتوں کی جماعت میں نے آپ کے سپرد کر دیا قیامت تک کہ ان کو درس بخاری اور درس پران دیتے رہو ایسا قبول ہو گئے قبول کروایا اپنے آپ کو تو ایسے شیخ کی حدیث کی سند ہے جو میں طلبہ دور حدیث کے طلبہ اور خصوصاً علماء کرام کو یہ اجازت دے رہا ہوں جب میں یہ سند کی اجازت لینے گیا حضرت بھی چارپائی پہ بیٹھے تھے آنکھوں سے نبینہ ہو گئے تھے مجھے بھی چارپائی پہ بٹھایا جب حدیث کی اجازت دینے لگے تو میں اس طرح سے چارپائی سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا کہ حدیث کی اجازت لینی اور ادب تو, تو ہونا چاہیے بندے میں کہ نیچے بیٹھنا چاہیے میں اس سے نیچے بیٹھا میں حیران ہو گیا کہ حضرت کو نظر نہیں آ رہا لیکن حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی میں گند کا بورا اوپر بیٹھا ہوں تم نیچے کیوں بیٹھ گئے ہو اس کو نبینا کون کہے گا جس کے دل کی آنکھ روشن ہے تو وہی ایسے مشیک کی سنن جس نے چالیس چالیس سال بخاری شریف اور قرآن پڑھایا خصوصاً علماء اور حدیث کے طلباء کو میں یہ اجازت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی اس نسبت کی مرتے دم تک حدیث کی خدمت کی توفیق عطا آمین اسی طرح ایک میرے استاد ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمان انوری تو جب فیصلہ آباد میں شیخ الحدیث مولانا ذکر اعتقاب پہ بیٹھے تھے حضرت نے کہا میں بھی اعتبار کی, کی, کی, کی, کی آپ کو اجازت دیتا ہوں ان شاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سے حدیث کی خدمت بھی لے گا اور وہی صنعت آپ طلبہ علما کو میں دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے حدیث کی خدمت لے, لے اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے بیٹے تھے حضرت علامہ انزر شاہ صاحب کشمیری. وہ فیصلہ باد میں آئے تو حضرت کے یہاں خلیل انوری کے ہاں ٹھہرے تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت علامہ کشمیری کے بیٹے حضرت انزر شاہ صاحب کشمیری نے بھی مجھے حدیث کی سند دی اور لکھ کر دی اور میں وہ بھی آپ کو حدیث کی سند عطا فرما رہا یہ اتنی <تصف> <تصف> بڑی بڑی نسبتیں ہیں اور یہ بڑی اونچی بات ہے اور ایک دفعہ ہم زیمبیا ملک میں تھے وہاں ہمارے حضرت نے بخاری شریف کا افتتاح کروایا تو دارالعلوم کراچی کے مفتی تھے انہوں نے کہا حضرت ہمیں بھی اس حدیث کی سند کی اجازت دے دیں تو حضرت نے بھی ہمیں حدیث کی سند کی اجازت دی وہ بھی میں آپ لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں اب یہ اجازت تو دے گی اب آپ سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ آپ عالم بھی تھے حدیث کی سند کی اجازت بھی ملی آپ نے حدیث کی کیا خدمت کی جائے گا تو اس کی اس مجلس میں دعا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی خدمت کی مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے آمین بلکہ ہمارے حضرت ایک عجیب بات فرماتے ہیں دین کی خدمت کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے سب کہہ دیں کہ دین کی خدمت کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے جب اس طریقے سے آپ کے اندر قرآن اور حدیث کی خدمت کا ذوق شوق پیدا ہوگا پھر اللہ آپ کو محروم نہیں کریں گے اللہ اس نسبت کی برکت سے وہ وہ کچھ دیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا دیکھو اس مسجد میں بھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں بڑے بڑے <تصفح> <تصفح> کوٹھیوں میں جو باتھ روم ہوتے ہیں اس میں بھی بڑی ٹائلیں خوبصورت پتھر لگا ہوتا ہے اب یہاں کی ٹائلیں اتنی کوئی خوبصورت نہیں ہیں لیکن ہم یہاں جوتے کے ساتھ نہیں آتے کیونکہ اس اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر مسجد کی طرف ہو گئی اللہ کی طرف نسبت ہو گئی اور وہاں واشروموں میں اتنی خوبصورت اینٹیں لگے لیکن اب جوتوں سمیت وہاں جاتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت گندگی کی طرف ہے اور اس کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہے تو جب نسبت بدل جاتی ہے تو بہت بڑے کام ہوتے ہیں اور یاد رکھیں اللہ کی محبت صحیح معنوں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی ذات سے بھی محبت ہو اور جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے ان نسبت والی چیزوں سے بھی محبت ہو صفا واً اللہ کہ صفا مروا مر... مر... مر... کی طرف نسبت ہے حاجرہ کی اس لیے وہ اس پر بھاگی تھی اللہ نے ان کو قبول کر لیا اسی طرح کا اللہ اللہ کا گھر اس کی اللہ کی طرف نسبت ہے اس لیے ساری مخلوق اس کا جو ہے طواف کر رہی ہے اسی طرح رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف نسبت ہے اسی طرح کلام اللہ قرآن کی نسبت اللہ کی طرف ہے اہل اللہ ہے ان کی نسبت کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں تو جتنی آپ کی نسبتیں زیادہ ہو جائیں گی اور جتنا اللہ کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق زیادہ ہو جائے گا اتنا زیادہ جو ہے آپ کی قبولیت ہو جائے گی تو اس وقت ہم دو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے کیسے محبت کریں واقعی ہمارے لیے اللہ سے محبت کرنا مشکل ہے ہاں اگر اللہ ہم سے محبت کر لیں تو سارے میں ایسے بتاتا ہوں جس سے آپ کو اللہ سے محبت نہیں کرنے پڑے گی اللہ خود آپ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے <تصوح> توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والے باوضو رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اگر آپ پوری زندگی یہ اصول بنا لیں کہ میں کثرت سے توبہ استغفار کروں گا اور باوضو رہوں گا ان دو کاموں کی وجہ سے آپ کو اللہ سے محبت نہیں کرنی پڑے گی اللہ خود آپ سے محبت کریں گے اور جس سے اللہ محبت کریں گے پھر اس کا کام سیدھا ہو جائے گا لیے ہم باوجو ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں اس وقت ہم توبہ استغفار کر لیتے گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن دیکھو اتنے بندے ہم کسی امیر آدمی سے سو روپیہ مانگنے جائیں پتہ نہیں وہ دے یا نہ دے لیکن اتنے بندے اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ضرور ہمیں معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ نے قتب آف سے رحما رحمت کرنا میں نے اپنے اوپر لکھا ہے یا بے رب کل کریم کہ اتنے کریم رب کے بارے میں تم غافل ہو گئے معافی نہیں مانگی اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار تھا تو آج ہم جیسے دودھ میں مدانی ڈالتے ہیں آخر پہ مکھن نکالتے ہیں تو یہ توبہ استغفار یہ مکھن ہے اگر اس مجلس میں ہم سب کی معافی ہو جائے تو بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا تو اس لیے اس وقت ہم سچے دل سے توبہ طائب ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے اور اس میں بڑی تین نیتیں کرنی ہیں کہ میں ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گا اللہ میرے سے راضی ہو جائے میں اپنے ظاہری بات چھوٹے بڑے کبیرہ سگیرہ ریا دکھاوا عجب تکبر اور دل کی غفلت لا یعنی ان سب چیزوں سے توبہ کرتا ہوں اور دوسرا کام تیسرا کامل اتباع سنت کرنے کی کوشش کروں گا یہ تین بڑی بڑی نیتیں کر لیں اور ہم اللہ کے حضور سچی سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا, کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ابھی میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں الحمدللہ وقفا وسلامنا علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پیچھے پیچھے, پیچھے پڑھتے جائیں بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمن تو بلاہ و ملائکتی و قطبی و رسولی ولیوم الآخر ولقدر خیرحی و شرحی من اللہ تعالی ولباس بعد المعت آمن تو بلاہ کما ہوا بے اسمائے و صفاتی و قبل تو جمیع آ اقرار بل لسانِ و تصدیق ام بل قلب اشاد الله اللہ و محمدن آبد ورسولو رسولو اللہ ربی منکل ضم بن واتو بلئی استفر اللہ ربی من ضم بن علئی استفر اللہ ربی بنکل اظمبن پاتوب ولئی و صلی اللہ تعالی اللہ خیری خلق ہی سنا محمدن ولا علیہ و صحاب ہی اجمائین بے راہمتی کا یا ارحمین یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توحبت آئے ہوئے اب آسان سے وضائف ہے طلبہ کے لئے تو ہم بہت تھوڑے بتاتے ہیں کیونکہ ان کی پڑھائی انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے لیکن جو آپ کا فارغ وقت ہو گپے شپے نہ لگائیں ادھر ادھر اثر مغرب کے درمیان گشت نہ کریں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ طلبہ کے لئے اثر مغرب کے درمیان کا وقت بہت خطرناک ہے فرمائے سارا دن قرآن حدیث پڑھتے ہیں اور اثر مغرب کے درمیان ادھر اد تو کوشش کریں اثر مغرب کے درمیان تھوڑی دیر ذکر کر لیں اللہ سے خصوصی تعلقات جوڑ لیں اور حضرت شرف الدین یاحیہ منیری جن کے مکتوبات صدی ایک کتاب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت بھی ایسا ہی اہم ہوتا ہے جیسے تہجد کا وقت اہم ہوتا ہے اور اس حاجز نے خود تجربہ کر کے دیکھا کہ اگر عصر مغرب کے درمیان آپ تھوڑے سے ذکر کر لیں تھوڑی سی تلاوت کر لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا چوبیس گھنٹوں میں بڑی برکت ہوگی جیسے مشیخ بتاتے ہیں دن کی ابتداء حجت کے وقت سے ہو جاتی ہے اور رات کی ابتداء عصر کے وقت سے ہو جاتی ہے اسر مغرب کے درمیان کا وقت آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھوڑا ذکر فکر کے لیے رکھ لیں انشاءاللہ اس سے اپ کی بدنظری بھی محفوظ ہو جائے گی غلط وسوسے بھی نہیں آئیں گے اپ کا حافظہ بھی تیز ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کریں اس کی انشاءاللہ تو سب سے پہلے تو باوضو رہنے کی مشق کرنی ہے اپ نے جب وضو ٹوٹے وضو کریں وضو ٹوٹے وضو کریں اور پھر باہیں پسلیوں کے نیچے دل ہے تو سوچیں دل اللہ اللہ اللہ بس سوچتے رہیں یہ بھول جائے, بھول جائے گا پھر سوچیں بھول جائے گا پھر سوچیں بھول جائے گا پھر سوچیں اسی طرح سو سو دفعہ استغفار کر لیں استفر اللہ ربی من کو اگر فرصت ہے تو زیادہ کر لیں اگر مصروف ہیں پڑھائی میں تو پھر چالیس دفعہ کر لیں جیسے وفاق میں چالیس نمبر سے پاس ہو جاتا ہے نا تو انشاءاللہ 40 چالیس دفعہ کرنے سے آخرت میں بھی پاس ہو جائیں گے تو چالیس چالیس دفعہ استغفار چالیس دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہ مسلم علیہ محمد علیہ علی مبارک و اور اسی طرح ایک پارا آدھا پارا ایک پاؤ ایک رکو یا محبت سے اٹھا کے دیکھ لیں یہ میرے رب کا پیارا کلام ہے تو جتنی زیادہ آپ کو آشکانہ والحانہ جنونی محبت قرآن سے ہوگی اتنا زیادہ اللہ آپ سے محبت کریں گے حضر فرماتے ہیں، میں بیان کیا ہزاروں دعوں کی ایک دعا یہ ہے کہ یہ دعا کرو یا اللہ مجھے قرآن بنا دے. ہزاروں جب عاشق قرآن اللہ بنا دے گا تو عاشق کے رسول عاشق کے پتہ نہیں اللہ آپ کو کون, سی، کون کون سی نعمتیں عطا فرما دے گا اور اسی طرح رابطہ رکھنے تو کتابوں کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں یا جب چھٹیاں ہوتی ہیں وفاق کے امتحان کے بعد ہم دورہ تفصیر کرواتے ہیں وہاں ہماری خانقاہ ہے ٹول پلازہ جو اسلام آباد ہے اس کے ساتھ ہی جو موٹر وے کے اوپر تو وہاں ہم چالیس دن کا دورہ تفسیر کرواتے ہیں اس میں بڑے حقائق و معرف اور وہاں تربیت بھی کرتے ہیں چالیس دنوں کے اندر اتنی تربیت ہو جاتی ہے بندے کی کہ اس کو حضوری والی نماز اور تہجد کی توفیق ہونے لگ جاتی ہیں. تو فرق وقت ہوگا کوئی کام نہیں ہوگا تو دورے تفسیر کر لیں تو اس میں ہم سب کوئی داخلہ دے دیتے ہیں کہ جو بھی آئے عاشق کے قرآن بن کے یہاں سے جائے تو انشاءاللہ اس میں شامل ہو شاء لیکن پڑھائی زبردست طریقے سے کریں یہ نہیں کہ ذکر فکر کرنے لگ گئے تو آپ پڑھائی میں آپ کمزور ہو جائیں یہ ذکر فکر پڑھائی کو تیز کرتا ہے تبلیغ کو تیز کرتا ہے اسی لیے فرمایا پانچ وقت نماز پڑھو ایک مہینہ روزے رکھ رہے ہیں زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے لیکن جب ذکر کی باری ہے یا ذکر کثیر کثیر ذکر اب زبان سے تو نہیں ہو سکتا دل سے ذکر ہوگا آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ہیں زبان بولتی ہے اور دل اللہ اللہ کرتا ہے اس میں یہ مشق کرنی ہوتی ہے آدھا گھنٹہ کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت آ رہی دل میں دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن پانچ منٹ دس منٹ جب بھی فارغ ہوں آدھا گھنٹہ یہ آپ کر لیں اس سے نمازوں کے وصف سے کم ہو جائیں گے اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں رجوع اللہ بھی کہتے ہیں توجہ اللہ بھی کہتے ہیں اس کی برکت سے آپ کی نمازوں میں حضوری پیدی ہوگی نمازوں کے وصف سے کم ہو جائیں گے تو اس لیے تھوڑی دیر مشق کر لیں پھر ہم دعا کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دلوں میں سما رہی ہے دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے اور دل شکریہ کے طور پہ اللہ اللہ, اللہ اللہ میں, سن رہا ہوں شروع میں سے خیالات بہت آتے ہیں جو دل میں کچرا ہے وہی وہ باہر نکلے گا بیٹھے رہے بیٹھے رہے اس سے اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق جڑتا ہے اور دل اللہ اللہ کرتا ہے پھر نماز میں مزہ آتا ہے یہ نماز میں حضوری پیدا کرنے کے لیے غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو جو دائ کی گھڑی سر پر کھڑی غنیمن سمجھ زندگی کی بہار آنا نہ ہوگا یہاں بار بار منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے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 اللہ اشتہ شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کاپ اٹھے گا درے کفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا غمیں حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا ہم امتحان کے قابل نہیں میرے مولا ہمیں کسی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے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 لا الہ الا اللہ محمد الرسّلّہ اللہ علیہ وبارک وسلم واسرین اللہ ہم سب کے ظاہری بات نہیں چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ علماء کا اور مقام و درجہ بلند فرما یا اللہ ان سے دین کا کام دور اور دیر کے لیے قبول فرما اللہ اس مسجد اور مدرسے کو دن دگنی رات ہزار ترقی نصیب فرما یا اللہ شرح صدر عطا فرما علماء کرام اور طلبہ کو شرح صدر عطا فرما نمازوں کی حضوری عطا فرما یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے سچی اور سچی توبہ بنا دے یا اللہ ہمیں اپنا محبت اور عشق عطا فرما یا اللہ اپنا قرب عطا فرما یا اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے سب کے دلوں کی جیشری دع قبول فرما لے اللہ جو جو پریشانی ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے یا اللہ اس کو فرما دے اپنا قرب اور محبت اطا فرما دے یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ کل کے آمد والے دن یا اللہ ہم تجھے پسند آ جائیں یا اللہ ہم تیرے فضل سے تجی سے ہیں یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمیں پہلے سچی سچی توبہ عطا فرما پھر ہمیں موت عطا فرما پہلے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے پھر ہمیں موت, موت عطا فرما یا اللہ پہلے تو ہم سے راضی ہو جانا پھر ہمیں موت عطا فرمانا یا اللہ جو دو کے لیے کہتے ہیں دو کی توقع رکھتے ہیں یا اللہ سب کی جیسے میری دعوے قبول فرما لے یا اللہ ہمیں امن و سکون عطا فرما دے دلوں کا سکون عطا فرما دے اپنا قرب اور محبت عطا فرما دے اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ تو کریم ہے اور کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے اے اللہ تو ہزاروں چیزیں ہمیں بغیر مانگے دے رہا یا اے اللہ اج ہم نے سچی سچی توبہ کی اس کو قبول فرما لے یا اللہ اس کے بدلے ہمیں امن و سکون عطا فرما دے یا اللہ ان بچوں کو شرع صدر عطا فرما دے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پیارے رب ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دے اور یا اللہ تو ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے یا اللہ آج بغیر مانگے عطا فرما اور یا اللہ آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں ہم سب کے لابر دل پہ اللہ یہ